لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله تحت زله يوم لا زل إلا زلهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد يخرج منه حتى يدخل فيه ورجل ذكر الله كثيرا ففاظت او كما قال آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث شریف کا ٹکڑا سنایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبار مطالعہ سات قسم کے لوگوں کو جنت میں قیامت کے دن جنت سے پہلے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا وہ اس سائے کے اندر خوش ہوں گے اور آرام سے زندگی گزاریں گے جب تک جنت کا فیصلہ نہ ہو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل وہ امام ہے مسلمانوں کی امیر ہے امیر المین عادل جو عدل اور انصاف کرتا وہ امیر جو انصاف کرتا ہے وہ بادشاہ ہو یا گورنر ہو یا کسی ارگنائزیشن اور کسی تنظیم کا بڑا ہو جو انصاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عرش کا سائے کی عیسائی کے نیچے جگہ دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے اور اتنا انصاف فرماتے تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کت بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو حضرت عمر سے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ کیوں مرا تھا اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سالی ہو زمانے میں ان کا رنگ کالا اور سیاہ ہو چکا تھا اس لیے کہ جب لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ فرماتے تھے میں بھی نہیں کھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو نصرانی اور عیسائی تھا آ کر مسلمان ہو حج کی توفیق ملی حج کر رہا تھا طواف کر رہا تھا یا عمرہ کر رہا تھا ایک دیہاتی نے اس امیر جو کسی جگہ کا حاکم تھا نصرانی تھا عیسائی مسلمان بن چکا تھا اس کے اظار پر اتفاق سے غلطی سے پاؤں رہتا اس نصرانی نے عیسائی نے اس دیہاتی کو تھپڑ لگایا دیہاتی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس نے مجھے تپڑ لگایا غلطی سے میرا پاؤں اس کی اظہار پر اس کے کہ دھوتی پر لگ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کستاً اس کو تپڑ لگایا ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو بھی تپڑ لگے گا اس نے کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے حضرت عمر نے فرمایا یہ انصاف کے موافق ہے اگر یہ معاف کرتے ہیں تو آپ کو معاف کریں گے اگر معاف نہیں کرتے تو آپ نے تپڑ لگایا آپ کو بھی تھپڑ لگے گا تکبر بہت بری بلا ہے تکبر بہت بری چیز ہے وہ عیسائی چلا گیا مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد بن گیا نبی زب اللہ اس نے بعد میں سوچا کہ حضرت عمر نے بات تو صحیح کی انصاف اپنے ساتھ بھی ہونا چاہیے دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے پھر یہ کہا کہ تنصرت لمر لم آخر میں پشمان ہوا اور کہا بعد الحق میں ایک تپڑ کی وجہ سے پھر نصرانی بن گیا اس لیے کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ مجھے کیوں تپڑ لگے گا وما کا نفی لو صبر تو لہا ذرا اگر میں صبر کرتا تو اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں وہ معاف کرتا یا لگ جاتا وَأَدْرَكَنِي فِيهَا لجاج حمیت اور مجھے اس میں تعصب اور غیرت غیرت میرے سامنے کھڑی ہو گئی غیرت کے وجہ سے میں نے یہ کام کیا فَبِعْتُ لَهَ الْعَيْنَ الصِّحِيحَةَ بِالْعَبَرَ تو میری صحیح آنکھ تھی اسلام کی وہ میں نے بیچ دی اور عیسائیت کی جو کون آنکھ ہے ایک آنکھ وہ میں نے لے لی بن گیا کاش میری ماں مجھے نجنتی اور کاش میں حضرت عمر کی اس قول اور اس کہنے پر جو انہوں نے فرمایا تھا سفر کرتا اس کو کہتے ہیں انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ بدر میں سب سے پہلے جو باطل کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ باطل جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے اللہ اللہ مکہ مبرمہ میں اپنے وطن میں رہنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی ان کا جب مقابلہ ہوا تو حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ جو ان کے چچاد تھے ان کو بھیجا اور سامنے سے رتبہ شیبہ اور ولید تھے یہ بتایا کہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو بچائے اور دوسرے لوگوں کو موت کی منہ میں دے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا دوسرے جو حضرات تھے اس زمانے میں انصاف پر عمل کرتے تھے حضرت عمر کا ایک بیٹا تھا اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اسی طرح اس نے ایک مشروب پی لیا اور وہ شراب, شراب پی لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے پر جو وہاں کا گورنر تھا اس نے چھپ کے سے حج لگائی یعنی جو پٹائی کی چھپ کے سے حضرت عمر نے فرمایا نہیں دوسرے لوگوں کو جو پٹائی لگتی ہے دوسری لوگوں کے سامنے لگتی ہے اس کو بھی پبلک کے سامنے پٹائی لگے گی اس کو لگ گئی اور فقہ علماء فرماتے ہیں واتفق ماتا اور اتفاق کچھ مدت کے بعد وہ مر گیا یہ جو مشہور ہے کہ وہ پٹائی کی وجہ سے مر گیا ایسا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امام عادل ہو انصاف کرنے والا امیر المومنین ہو یا گورنر ہو یا کسی یا قوم کا بڑا ہو وہ انصاف کرتا ہے تو حرش کے سائی کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جگ دیں گے دوسرے نمبر پر فرمایا بشاب عبادت اللہ وہ جوان جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ترقی کرے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بڑا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اس کی زبانی گزر رہی ہو یہ عائش کے سائی کی نیچے ہو جو ہمارے نوجوان ہیں اس حدیث کے متعلق سوچ لیں کہ اگر ہم جوانی میں شریعت پر چلیں گے شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرش کے سائے میں جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں جگہ ادا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانوں کی اوپر بہت شفقت بہت رحمت فرماتے تھے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان ہی دین کی خدمت کرتے تھے اور دین کا کام کرتے تھے اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یا معشر الشباب من استطاع امن کم الباط اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو روزے رکھو کیونکہ روزہ آپ کے لیے ہنسی ہونے کے برابر ہے یعنی روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائیں گے روزہ بھی ہوگا گناہوں سے بھی بچیں گے اور میرے محترم بھائیوں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں تو ویسی بھی دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور بڑھاپے میں تو ویسے بھی آدمی ریٹائر ہو کر کے گھر پر بیٹھ جاتا ہے اصل اور بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی جوانی میں دین پر چلے اور جوانی میں اچھی اعمال کرے فارسی کا ایک شاعر ہے کہتے ہیں در جبانی تو بکر دن شی ویغمبریس در جانی توبہ کردن دن شی وی پیغم پریس وقت پیری گرغ ظالم ہم شبد پر حیدگار جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء امبیال مسلام کا طریقہ ہے اور یہ انبیاء امبیال السلام کی سنت ہے اور وقت پیری گر غالم ہم شبد پر حیثار اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں شعر بھی متقبی بن جاتا ہے شکار نہیں کر سکتا تو شکار نہیں کرتا اس لیے اپنی خواہشات کو جوانی کے زمانے میں کنٹرول کرنا یہ شریعت پر عمل ہے اور اللہ تبارک بالا کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے انسانوں کو جو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مسلمان کو اور اچھے لوگوں متقی اور پریدگاروں کو فرشتوں کی اوپر جو فضیلت جو فوقیت اور اونچائی حاصل ہے اس لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں عبادت ان کی طبیعت ہے عبادت ان کی عادت ہے وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے اور یہ نوجوانوں میں اور جوانوں میں بہت زیادہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھاپے میں نہیں کرنا چاہیے بڑھاپے میں تو خوب اچھی طرح دین پر عمل ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا شاہ عبادت اللہ وہ جوان جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں پلے اور بڑے اور بڑا ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جوانوں کو بارش کے سائی کے نیچے چکا دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کریں ہم ان کو غلط جگہوں سے بچائیں رات کو ہم پوچھیں بھائی آپ کہاں گئے تھے کہاں نہیں گئے تھے گھر پر رہو ہم آپ کے انتدار میں ہیں پیار سے محبت سے ان کو دین کے کام میں لگائے پیار اور محبت سے ان کو دینی کتابیں دیں پیار اور محبت سے ان کو دین کے کام میں لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے لوگوں کو دین پر لاتے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے شکایت کی یا رسول اللہ مجھے پڑوسی بہت تنگ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پڑوسی کو بلا کر کے ڈانٹا یا اس کو اس کی پٹائی کی ان سے کہا بہت تنگ جی مجھے تو بہت تنگ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنا سامان اپنے گھر کے سامنے رکھیں اور وہاں بیٹھ جائیں جب لوگ گزریں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے سامان کو گھر کے سامنے کیوں رکھا ہے آپ ان کو بتائیں کہ پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ کسی اور جگہ چلا جاؤ انہوں نے سامان رکھا لوگ گزرتے گئے ان سے پوچھتے رہے وہ بتاتے رہے کہ پڑوسی نے مجھے بہت تنگ کیا ہے سب لوگ اس پڑوسی کے پاس گئے ان کو ملامت کیا آپ اپنے پڑوسی کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے سامان اٹھا کر باہر رکھا اور جانے کی تیاری کر رہا ہے وہ پڑوسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پڑوسی تھا آیا معافی مانگی اور کہا اپنا سامان گھر پر رکھے آئندہ کسی قسم کی تکلیف آپ کو نہیں اس کو کہتے ہیں حکمت مسلح اور نرمی کے ساتھ بات کرنا تو اس زمانے میں ہمارے ان ممالک میں جہاں غیر مسلم زیادہ رہتے ہیں قوانین ہیں بڑی نرمی سے اپنا کام چلانا پڑے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور حکمت کے ساتھ کام چلاتے تھے اور لوگوں کو دین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے اور ایسے بہت واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے لوگوں کو سمجھایا اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واراج القلب ہو محلقن بل مسجد یخر جو من ہو حد کلفی او کمقات صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ لوگ جنت کے اور کیا ہے جائش کے سائے میں ہوں گے جو جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو جیسے ماشاء اللہ حضرات کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے مسجد سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں کہ ہم پھر مسجد میں آئیں گے مسجد مسلمان کے لیے اپنے گھر کی طرح ہے مسجد میں مسلمان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے نکلتا ہے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں پھر واپس ہوں. مسجد میں آؤں گا ایک صحابی تھے مسجد سے دور ان کا مکان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں مسجد کے قریب آنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دور رہو جتنے قدم آپ کے مسجد کی طرف اٹھیں گے ہر ایک قدم پر آپ کو نیکی اور آپ کو عجر ثواب ملے گا جو لوگ پانچ کلومیٹر میٹر دس کلو دور سے آتے ہیں ان کو ان کی گاڑی چلتی رہے گی اور اجب ملتا رہے گا پیٹرول خرچ ہوتا جائے گا ان کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا مال اور ہمارا پیٹرول اور ہمارا اور جو ہے ہماری محنت دین میں اور مستقب کے لیے لگ جائے ایک صحابی سے کسی نے کہا آپ دور سے آتے ہیں قریب میں کیوں نہیں آتے مسجد کے قریب میں انہوں نے کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ جس نے یہ بات سنی اس کو یہ بات بہت بھائی اور غلط لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہنا چاہتے قریب میں ان کو بلایا حضرت انہوں نے تو یہ بہت سخت بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے یہ بات کیسی کہی اس نے کہا حضرت میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں تو مسجد کے قریب ہوں گا اور میں دور رہنا چاہتا ہوں اور پیدل آنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے بس میرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون نہیں رہنا چاہتا ہر ایک چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے یہ فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وار جلن ذکر اللہ خالین ففاظت عین ہو یا حفاظت وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اس کی آنسو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف اور ڈر کے وجہ سے اس کی آنسو نکلتے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو رسب کے لوگ ہیں وہ ہیں جن پر جہنم کی آگ حراب ہے جہنم کی آگ کو نہیں جلائے گی غین القت من خوف اللہ تعالیٰ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے روتی ہے اور دوسری وہ آنکھ ہے عین الحرستی جو مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے جو آنکھ مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے مسلمانوں کی چوکیداری کرتی ہے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی جنت میں جائے گیا اور اس پر بھی آگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کر دی آگے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجول ہو امراطن ذات من سبن من سے بن و جمال فخر اناف امرأتن ذاتو منسبن وجمال فقال انی اخاف اللہ ایک وہ آدمی جس کو کسی عورت نے غلط کام کی طرف دعوت دی اس نے کہا بلکل نہیں میں تو اللہ تبارک و سے ڈرتا ہوں اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے زنا کو چھوڑا غلط کام کو چھوڑا اس کی طرف ہاتھ لگانے کو بڑھانے کو چھوڑا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے عرش کا سایہ اطا فرمائیں گے عرش کا سایہ جنت کی ایک شکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جنت میں ہوں گے رجولان دو آدمی ہیں یہ جو جمع ہوتے ہیں وہ اور الگ ہوتے ہیں اللہ تبارک بطالیہ کے راستے میں اللہ تعالی کے لیے وہ دونوں بھی جنت میں ہوں گے اور عرش کے سائے کی نیچے ہوں گے وہ دو آدمی جن کے درمیان دوستی ہے وراج اللہ نے تحابر یچت میں وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے جیسے ہم دور سے آئے ہیں آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کچھ لینے دینے کے لیے نہیں اللہ کے لیے یہاں مسجد میں دیکھ کر دوسری جگہ پر دیکھ کر کے مسلمان الحمدللہ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں دین کی باتیں کر رہے ہیں مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں مکتب کو آباد کر رہے ہیں علماء سے تعلق رکھ رہے ہیں قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم دور رہتے ہیں آپ ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم دین کی کچھ بات بتاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم اس یہ جو فریق ہے یہ جماعت ہے یہ پارٹی ہے اس میں اس میں کیسے رجولان وہ دو آدمی بافر لاہے ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے اب ہم انشاءاللہ کل رخصت ہوں گے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے لیے یہاں ساتھ رہتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے الگ ہو کر جائیں گی دوسری جگہ وہ بھی اللہ کے لیے وہاں تین کا دوسرا کام ہوگا ایسے لوگ بھی رسول اللہ سل وسلف پر فرماتے ہیں کہ عائش کے سائتی نیچے آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے جس اس زمانے میں کسی کو کسی جگہ کوئی دنیا کا فائدہ ملتا ہو بس اس کو اس سے محبت کرے گا جہاں فائدہ نہیں ملتا اس سے نفرت کرے گا کہتے ہیں بےکار آدمی چھوڑ حالانکہ مسلمان کے لیے اصل مال نہیں ہے مال تو آنے والی چیز ہے جانے والی چیز ہے مال ضروری تو ہے حلال مال حضرت سفیان سوری نے پرانے زمانے میں کہا تھا پہلے زمانے میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آج کل مال ڈھال کی طرح ہے جیسے ڈھال کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا دوسری کے تلوار سے مال کے بغیر بھی نہیں بچ سکتا اور اگر مال حلال مال پرہ ہوتا خراب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے مال کی دعا۔ نہ فرماتی حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدتی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا حضرت یہ قنیس ہے انس معنی پیارے انس جب فریل کا وزن آتا ہے تو اس میں پیار کے معنی آتے ہیں جیسے کسی کا نام عمر کی جگہ روبیر ہے کے معنی پیارا عمر تو فرمایا کہ یہ پیارا انس آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا آپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے دعا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا اللہ مبارک فی مالی ہی و فی ولدی اے اللہ ان کے مال میں حلال مال میں برکت اے اللہ ان کی اولاد میں برکت وہ فرماتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میرے کتنی اولاد بچے مر چکے ہیں وہ سو سے اوپر زندہ ہے مال میں بھی برکت اولاد میں بھی برقن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مال کو سب کچھ سمجھ لیں اور ہم کہتے ہیں بس مال ہی مال مال کی پیچھے مال جو ہے یہ زہب کہتے ہیں کا مطلب ذہبا یا ذہبا. وہ جانے والی چیز ہے سونا چاندی جانے والی چیز ہے اور درہم اور دینار جو چاندی کا سکہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں دو جو ہیں در اور ہم در کے معنی فائدہ اس مال کو آخرت کے لیے فائدے والا بنا دو آخرت کو آخرت میں آپ کو فائدہ دے مسجد پر خرچ کرو دین پر خرچ کرو دین بالوں پر خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو والدین پر خرچ کرو دین کے کاموں میں خرچ کرو یہ بن جائے کہ در رن کے معنی فائدہ جو آپ کے لیے عشرت کا فائدہ اور اگر رات اس میں لگ رہے اتنی کمائی ہوئی اتنی نہیں ہوئی نہ نماز کی فکر ہے نہ روزی کی فکر ہے نہ رشتے داروں کی فکر ہے نہ باپ اور ماں کی فکر ہے پھر کہتے آشرت میں آپ کے لیے ہم ہم کے معنی غم ہم کے معنی غم اس اس کا ایک سائڈ ہے فائدہ اس کا دوسرا سائیڈ ہے هم. غم بس فکر غم تو آدمی کو غم برباد کرتا ہے جب دن رات ایک چیز کو سوچتا ہے اور غم غم کرتا رہتا ہے وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی میں کہتا ہے ذات قال ہیں فقل طلح علا غیر بل لقت اختیما قلطم میں نے طبیب اور ڈاکٹروں سے ایک دن پوچھا لی تاکہ مجھے خبر دے مجھے بتا دے مشیبی میں کیوں میری بال کیوں سفید ہو گئے داڑھی کیوں سفید ہو گئی کال ابلغم اس نے کہا بلغم کی وجہ سے زکام بلغم پوری اس کی وجہ سے اور کھانسی وغیرہ کے وجہ سے جیسے پہلے لوگ کہتے ہیں فلان کے کپا بلغم ہے اس لیے بال سفید ہو گئے بکلغیر احتشامن میں نے اس سے کہا بغیر احتشام بغیر احترام کے احتشام کے میں احترام میں نے اس کا احترام نہیں کیا عزت نہیں کی اور احتشام کے ایک معنی ہے فخر تو رہو غالا اعلیٰ غیر میں اس سے مرعوب نہیں ہوا غرب کو بھی احتشام کہتے ہیں احتشام کے ایک معنی غصہ میں نے اس سے کہا بغیر من غیر احتشامین بغیر غصے کی ان پر میں غصہ نہیں ہوا اور ان سے کہا لقد اخت و تفیع ماقل تبل غم آپ اپنی بات میں غلط غلط خطا کر دی غلطی کی بلکہ غم آدمی کو غم بوڑھا کرتا ہے فکر اور غم اور ہر مقیقی میں لگا رہتا ہے اس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور کہتے دینار اس کی بھی دو حصے ہیں دین اور نار اگر اس کو دین کے لیے خرچ کر دے تو دین بن گیا اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا اور زکوٰۃ نہیں دی صدقات نہیں دیتے ہو تو یہ آپ کے لیے نار ہے نار کے معنی آگ تو فرماتے ہیں رج اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ کے سائی کے نیچے ہوں گے ان میں ایک یہ ہے رجل تصدق بیمین ہی حتی لا تعلم ما تمال فقط ایک وہ آدمی ایک وہ جماعت جو اللہ کے راستے میں خیرات دیتی ہے اور صدقہ کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے صدقہ کیا بعض لوگ صدقہ کرتے ہیں پھر فخر کرتے ہیں میں نے اتنا دیا اتنا دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے چپکے سے جو دینا ہو وہ صدقہ دے دے تو بہرحال یہ اتفاق سے دل ذہن میں تو کچھ نہیں تھا جب مولانا نے اعلان فرمایا تو یہ حدیث میرے ذہن میں آئی آپ کے سامنے بیان کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ حصہ ہمارے کام کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے دین کا کام کرنے والا ہے عالمی دین ہے بچوں کو پڑھاتا ہے اس سے محبت کریں اور علماء ان لوگوں سے محبت کریں دین دار لوگ ہیں نمازی ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں مسجد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان غیر مسلم ممالک میں جہاں قدم قدم پر گناہ کی دعوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں اور مسجد سے اور دین سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ بھی نوازے دین سے آپ حضرات کو بھی اور جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دینا ہم سب کی مشکلات کو تکالیف کو تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے بیماروں کو شفاء کام لاتا فرما دے جن کے گھروں میں خلفشار ہے ایرب کے قریب اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا دیں دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیں رزق حلال میں برقتہ فرما دے حرام سی سود کی نحرص سے سب کی حفاظت فرما دے شرور الفطروں سے سب کو محفوظ رکھے خیر اور برکات نصیب فرما دے ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہر قسم کی مصیبتوں سے آئندہ اور فی الحال ہمیں بچائے اور ہماری حفاظت فرما دے اس ملک میں اور جہاں جہاں پر دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے جہاں پر مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو دور فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے اور اچھے اعمال اعمال صالح کی توفیق میں تعاف فرما دے پوری دنیا میں عالیہ حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہوں تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے یہاں علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے عوام کو اللہ تعالی سر سرسب و شاداب رکھے اور مقاصد حسنا اچھے مقاصد میں سب کو کامیابی دے دے صلی اللہ علیہ Okay. <laughs>